کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جی سے بنالا تم فرماؤ اگر میں نے بنالا ہوگا تو میرا گنا مجھ پر ہے اور میں تمہارے گنا سے الگ ہوں